اے محبوب آپ فرمائیے سیرو فل اردی زمین میں گھومو پھرو یہ تفریح کے لیے نہیں کہ تفریح کے لیے گھومنا کوئی معنی نہیں رکھتا عبرت کے لیے گھومو ذرا زمین میں عبرت کے لیے چلو اور اپنی نگاہ کو نگاہ عبرت بناؤ تم من پھر دیکھو کئی فکان آقی بت جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا کسی بادشاہ کی قبر پہ چلے جاؤ بڑے غرور و تکبر سے بادشاہت کرتا تھا اب مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اس کی قبر پر جا کر دیکھیں کسی اس قوم کو دیکھیں جن کے خندرات موجود ہیں آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ قوم تہذیب و تمدن کا پوری دنیا میں مرکز تھی آج ان کے خندراز ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے لمم ما فس سماواد و جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے قل آپ ہی فرمائیے کہ وہ اللہ ہی کا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے کتب اللہ نفسی رحما اللہ نے اپنے ذمے کرم پر رحمت کو لکھ دیا وہ غذب بھی فرماتا ہے وہ قہر بھی فرماتا ہے مگر اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کی مشیت ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے نعمتیں دے رہا ہے یہاں تک کہ کوئی کتنا بھی بڑا کافر ہو اگر آخر عمر میں بھی توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ایمان کی برکت سے اس کے گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے کہ ناما امال میں کوئی گنا باقی نہیں رہتا کتنا بھی انسان گناگار ہو یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے سو انسانوں کا قاتل جب اس نے توبہ کی نیت کی تو اللہ تعالی نے اسے بھی بخش دیا لا یجما ان الى یوم قیامتی لا بفی ضرور ب ضرور وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا اس قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ خصرو لا من وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے یعنی جس کو اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے وہی وہ ایمان نہیں لاتا و ما ماں سکن فلئی بن نہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ موجود ہے رات میں اور دن میں یعنی جس پر رات آتی ہے جس پر دن آتا ہے وہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں وہ سمی العالیم وہی سننے والا علم والا ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے اللہ اتخذو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا دوست بنا لوں مراد یہ کہ کسی سے دوستی ایسی کروں کہ اس کی دوستی اللہ سے دور کر دے اور اللہ کے مقابلے میں میں اس کو دوست بنا لوں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں ہرگز نہیں فاتی رس سما وہی رب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے بہو یوت عملہ یوت عم سب کو وہی روزی دیتا ہے اور وہ کسی سے روزی نہیں مانگتا اسے اس کی حاجت نہیں اللہ حسمد اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ساری مخلوق کو وہی کھلاتا ہے وہ تیمو وہی کھلاتا ہے ولا یوت اور اسے نہیں کھلایا جاتا قل محبوب آپ فرمائیے انی امیر تو انعقن اول من اسلم مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا دوں بلا تکو نن نہ منل اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا انبیاء علیہم السلاۃ وسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر کفر سے ہر شرک سے اور ہر گنا سے معصوم ہوتے ہیں خود اے محبو میں خوف کرتا ہوں تو ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا خوف ہے آداب یومین اس عظیم قیامت کے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے نبی تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے والوں تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے تم اس عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو میں جس سے اس دن عذاب دور کر دیا جائے اور اس دن جو عذاب سے محفوظ رہے گا فقط رشیماں بس اسی پر اللہ نے رحمت فرمائی اے اللہ اپنی رحمت ہم پر فرما اور ہمیں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما وہ لال پوزل اور یہی کھلی کامیابی ہے روشن کامیابی ہے اللہ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے کافر لوگ یہ گناگار لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو انسانوں پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اگر ہم غور کریں تو بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے وہ قتل اس لیے کرتا ہے کہ اس کی سورس بڑی پاورفل ہوتی ہے وہ سوچتا ہے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا یہ ڈاکہ زنی قتل و غارت گری دہشت گردی جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں تو انسان انسان پر بھروسہ کر رہا ہے حالانکہ دیکھ نہیں رہا کہ میں انسان پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اگر اللہ تعالی ناراض ہو کر مجھ پر عذاب نازل کرے تو بتائیے کیا کوئی انسان روک سکتا ہے تر رہے اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے ناراض ہو جائے فلا کا شفل ہو اللہ تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا تو ان دنیا داروں کے لیے گناہ نہ کیے جائیں یہ دنیا دار لوگ نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں جو خالق ہے مالک ہے نعمتیں دینے والا ہے بیماری دور کرنے والا ہے اسی کی بارگاہ میں جھکا رہے بندہ اور اسی کی برداری کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے وہی یمس کا بھی اور اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا فہو اعلی کل شعیب قدیر بس وہی ہر چاہت پر قادر ہے فبادی وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہو حکیم القبیر وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے ایو شیئن اکبر شہادہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے قل اللہ آ فرمائیے سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے شہید بینی وبینکم اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں وہ اویا حاد قرآن اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا لی ان دیرا کمبی ہی تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں و ممم بلغ اور تمہیں بھی ڈراؤں اور جس تک میرا پیغام پہنچے اسے بھی میں ڈراؤں یعنی تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کے لیے حضور نزید بھی ہیں اور مشید بھی ہیں این نہ نہ کیا تم گواہی دیتے ہو ان ماں لو ہی علی بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں جن کی پوجا کی جائے کوئی خدا اور بھی ہو سکتا ہے تم اس بات کی گواہی دیتے ہو ان مشرکوں سے فرمایا کفار مکہ سے فرمایا کل اے محبوب آ فرمائیے لا اشحد میں یہ گواہی نہیں دیتا میں تو کیا کہتا ہوں کل اے محبوب آ فرمائیے ان واحد صرف وہی ایک ہی معبود ہے اللہ رب بلادمی وہ ان تشری پور اور بے شک میں تمام بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک چھراتے ہوں اللہ دین آتی نہ ہو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی توریت و زبور انجیت وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں کما یا رفون جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے نیا چہرہ آتا ہے تو اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا نہیں ہے لیکن جب کوئی قریبی رشتے دار اس کے سامنے آتا ہے تو چہرے کو دیکھتے ہی وہ اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ تو شکل دیکھی ہوئی ہے بلکہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو چہرہ دیکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعجب یا سوال پیدا نہیں ہوتا مراد یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے چہرے مبارک کا نور اور آپ کا حسن و جمال اس انداز میں بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضور کا چہرہ انور دیکھتے ہی ایمان لے آئے کہ آپ کا چہرہ انور زبور اور انجیل کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق اور جو اس کے عالم تھے وہ بغیر دیکھے اپنی نگاہوں میں حضور کا تصور رکھتے تھے اللہ خصرو انہوں لا یو مین وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے تو ایمان وہی لاتا ہے جو اپنا بھلا چاہتا ہے